میرے بھائیوں میری بہنوں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی اپنے اقوال کے مطابق اعمال بھی بجا لایا کرتے تھے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ جب ترابزون نامی شہر کے فتح کے لیے نکلے جس کا حکمران نصرانی تھا تو اس کے لیے انہوں نے مکمل تیاری کی ایسے مزدور بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیے تھے جو درختوں کی کٹائی اور راستوں کو بنانے کی خاص مہارت رکھتے تھے راستے میں ایک جگہ ایک بہت سخت قسم کی پہاڑی آئی تو وہ مجبوراً گھوڑے سے اتر گئے اور ایک عام سپاہی کی طرح انہوں نے ہاتھ پاؤں سے رینگ رینگ کر پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اللہ اکبر اس وقت ترکمانوں کے ایک سردار تھے جن کا نام حسن ازون ہے یعنی لمبا حسن تو حسن ازون کی ماں والدہ محمد فاتح رحمہ اللہ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھی وہ اپنے بیٹے اور سلطان محمد کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے آئی تھی بڑی ماں نے محمد سے پوچھا بیٹا اتنی مشقتیں کیوں جھیل رہے ہو اور اتنی جگر سوزیوں سے کیا مطلوب ہے اس طرح رینگ رینگ کر پہاڑوں پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے کیا ترابزون کا شہر اس لائق ہے کہ اس کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کیا جائے محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا اما اللہ تعالی نے میرے ہاتھ میں یہ تلوار اس لیے دی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کروں اگر میں ان مشکلات کو برداشت نہیں کروں گا اور اس تلوار کا حق ادا نہیں کروں گا تو غازی کا لقب جو مجھے دیا گیا ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اگر آج اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کروں گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ اکبر یہ ایسے سلطان تھے اور ایسے بادشاہ تھے جو ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرا کرتے تھے صرف سلطان محمد ہی ایسے نہیں تھے بلکہ اس گہری ایمانی تربیت کا اثر پوری سپاہ اور ان کے قائدین کے اندر نظر آیا کرتی تھی وہ اللہ کے سچے مجاہد تھے قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران محمد فاتح کا لشکر اس صحیح عقیدے عبادات دینی شاعر کی بجاوری اور اللہ رب العالمین کے حضور خضو پر کار بند رہا یہاں پر ہم نے قسطنطنیہ کے فتح کی جو اصل بنیاد ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اس قابل تھے کہ یہ قسطنطنیہ کے فاتح بنتے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو یہ عظیم سعادت عطا فرمائی معرقین نے قسطنطنیہ کے فتح کے کئی دوسرے اسباب کا بھی ذکر کیا ہے جیسے اس وقت قسطنطنیہ میں جو بے کی حکومت تھی وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اندرونی مذہبی جھگڑے طویل عرصے تک باہمی جنگ و جدل کی وجہ سے یورپی ملک اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے اس کے علاوہ کئی دوسرے اسباب کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے ہمارے لیے یہاں پر یہ عبرت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے منتظر ہیں اور یقیناً ہیں تو ہمیں اسی اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل بھی کرنا ہوگا ورنہ یہ ویسے ہی کھوکھلے دعووں سے زیادہ کچھ نہیں کہ ہم عام کھانا چاہتے ہیں لیکن کریلے کے بیج لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے اور ایسے انجام سے بچا کر رکھے اللہ جل ہمیں اپنی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے ہوئے فتوحات سے نوازے اور فتوحات کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ خلق ہی محمد وصحب انت سبحان اشحد وب